بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون جب صار ابن إسرائيل فرونیوں کو غور غرک ہوتا دیکھ کر اور خود مطمئن ہو گئے کہ وہ تباہ و برباد ہوئے اب بنی اسرائیل سارے حضرت سیدنا اللہ مثلا نبینہ و علی سات سے ارض گزار ہوئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب لائیے جس میں قوانین لکھے ہوں شریعت لکھی ہو تو ہم اس پر عمل کریں ایسے زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے حضرت سیدنا موسیٰ نبینہ و علیہ ساط اسلام نے بے رفتہ عالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہمیں کوئی کتاب بتا فرما جس میں تیری شریعت کے قوانین ہوں ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ مثلا نبینہ و علیہ سات کو تیس راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت سیدنا اللہ ہارون نبینا نبینہ و علیہ السلام کو اپنی قوم پر اپنا نائب مقرر کیا حضرت ہارون علیہ سات السلام جو موسی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے انہیں اپنی قوم پر اپنا نائب مقرر کیا حضرت موسیٰ سادلام نے وہاں تیس راتیں پوری اتقاح بے فرمایا اور دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام کرتے تیس راتیں پوری تیس راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دس راتیں مزید بڑھائیں انہیں دس راتوں کے اندر تو رات شریف جو ہے وہ آپ پر نازل ہوئی جب آخری یعنی چالیسواں دن ہوا اس دن یہ کتاب پوری ہو گئی حقم علیہ السلام پر وہ تختیوں کی صورت میں الواح کی صورت میں وہ آپ پر نازل کی گئی تھی اب ب... ب... ہوا یہ ب... کہ حضرت السلام صرف چالیس دنوں کے لیے ب... وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اپنی قوم سے لاگو ہوئے ہیں اور پیچھے اپنا نائب بھی چھوڑ کے گئے ہیں حضرت ہرون علیہ السلام کو صرف چالیس دن کے لیے گئے تو پیچھے ساری قوم بچڑے کی پوجا کو لگ گئی صرف چالیس دن, ب... دن ب... ہوا یہ ب... کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا بچڑے کی پوجا کا تو یہ ذہن میں رہے جس طرح ہندو یہ گائے کی عبادت کرتے نا اسی طرح فرونی جو تھے وہ تین چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے گائے کی بھی وہ دودھ دیتی ہے اور بیل کی اسی کی وجہ سے دودھ اترتا ہے اور بلی کی بلی کی بھی عبادت کرتے تھے بلی کو بھی وہ جیسے یہ گائے کو دیکھ کے ہاتھ باندھ کے سر چکا لیتے ہیں اور بیل کو ڈنگ مارتے ہیں وہ والا حال نہیں تھا ان کا گائے جو ہے وہ میں اور بیل جو ہے وہ ظالم ہے ہے یا نہیں ہاں تو وہ بلی کی بھی باغ کرتے ہیں کیا وجہ جی بلی جتنے مردی اونچی عمارت سے نیچے گر جائے اسے کچھ ہوتا نہیں نہیں جی آج کل تو ہوائی جہاز اڑتے جا رہا ہو لوگ جو ہے وہ پیرا شوٹ پہن کے نیچے آ جاتے کسی کو کچھ نہیں ہوتا ان کو تو زیادہ بھگوان ماننے چاہیے پھر نامرادم کو عجیب احمد اور پاگل تو یہ تین چیزوں کی عبادت کرتے تھے تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان میں رہ رہ کے نا ان کو دیکھ دیکھ کے تو زہری بات ہے یہ غلام تھے وہ وہاں پہ آقا بنے ہوئے تھے کبتی پھر ان کی قوم جو تھی تو یہ غلام قوم جو ہوتی ہے نا ان میں جو وہاں پہ غالب قوم ہوتی ہے ان کی عادات آئی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے ہماری قوم جو ہے وہ فرنگیوں کے اطوار کو ان کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے اور اسی میں فخر کرتی ہے حضرت سیدن علی سات السلام کی قوم جو ہے ان میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا سامری کیا نام تھا سامری, سامری, سامری یہ جادوگر تھا ذلیل اور یہ بھی بہت بڑا مولوی تھا عالم تھا اس وقت کا حضرت صلی السلام کا بڑا قریبی شکر تھا اس ذلیل نے یہ کیا کہ کہا اس نے بچڑا بنایا سونے کا بچڑا بنا کر کے اور اس نے صرف باں کی اللہ تعالیٰ خود قرآن جاسد اللہ خوار اس نے صرف باں کی بچڑے نے بچڑا جیسے بولتا ہے تو فرمایا کہ ساری قوم جو ہے علاوہ چند ایکسلام کی قوم کے تین حصے ہو گئے ایک حصہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا بچڑے کو خدا ماننے لگا اور ایک حصہ جو ہے وہ یہ کہنے لگا وہ منع کرنے لگا انسان بنو یہ نہ کرو یہ شرک ہے شرک تمہیں ہے نہیں پتا اسی وجہ سے تم علیہ السلام پھر ان سے لڑتے رہے اتنا علیہ السلام وہاں جدوجود کی ہے تمہیں وہاں سے آزاد کروایا تم پھر اسی کام میں پڑھ رہے ہو یہ دوسرا گروہ تھا تیسرا گروہ وہ تھا وہ, تھا وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم نہ ان کو کچھ کہتے ہیں نہ ان کو کچھ کہتے ہیں چلو جیسے آج کل ہوتے ہیں ہاں جی فلاں نے ایسی حرکت کی ہے اور نہیں جی میں تو شریف بندوں میں تو کچھ نہیں کہتا کسی کو یہ طبقہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی بڑا دریل ہوتا ہے یعنی کہ دونوں سے صلح رکھنی یا ان کو کہوں گا تو یہ راز ہو جائیں گے ان کو کہوں گا تو وہ ناز ہو جائیں گے یعنی یہ جو صلح کلی یہ بھی منافق کی ایک قسم ہے یہ کسی کے ساتھ جم کے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ دونوں جانب یعنی کہ وہ چھری ہوتی ہے جس کا منہ دونوں طرف ہو دونوں طرف سے کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے صرف اپنا تحفظ چاہتی ہے بس تو ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے حضرت سیدنا نبینا جی کتاب شریف لے کر یہاں میں عرض کرتا ہوں مزے کی بات دیکھیے اللہ و تبارک و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تنہا بلایا گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا دن کو رات کو قیام کرنے کا بھی حکم دیا جی رب تبارک و تعالیٰ کا پاک پیغمبر ہو تو انہیں تبارک و تعالیٰ تنہائی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. میں تنہائی اختیار کرو تو کتاب دوں گا, دوں گا. <تب intellect> جی. آج هم هم آج جی آج ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ شور و میں رات دن جناب جہاں ہلڑ بازی ہو وہاں پڑھے رہے پھر ہمیں قرآن کی معرفت بھی آجائے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ ذہن میرے رب تبارک و تعالیٰ کی بائی کو سمجھنے کے لیے اس پر غور و فکر اور تامل کرنے کے لیے تنہائی ضروری ہے جب تک تنہائی نہیں ہوگی تو کچھ بھی پلے پڑھ پڑنے والا نہیں ہے کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ ہاں ہمارے آل اللہ جو ہے نا جتنے آپ بزرگ ہمارے گزرے ان کو آپ دیکھ لیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں وہ ایسے ہی تھے وہ تنہائی اختیار کرنے والے تھے حضرت سیدنا شیخ سازی رہے بندے تو اچھا جتنے بھی تعلقات بندے کے زیادہ ہوں اس میں دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے بندے کو اتنا پریشان بھی فلاں نے یہ کر دیا فلاح نے وہ کر دیا شیخ سازی اللہ میں اولا مجھے جتنی تکلیفیں پہنچیں ساری اپنوں سے پہنچیں جو میرے اپنے تھے نا انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں بات ہے بیگانہ بندہ جاتا ہوا کیسے لڑے گا آپ سے وہی لڑے گا نا جو آپ کو جاننے والا ہے وہی تکلیف دے گا جو آپ کو جانتا ہے آپ کے احوال سے آپ کے اعتبار سے اسے معرفت ہے وہ کسی بات پہ چوٹ کرے گا تو جاننے والا ہی چوٹ کرے گا نا اور کسی اور کو کیا پتا کہ آپ نے کیا کھایا صبح کو رات کو کیا کھایا تھا آپ نے آپ نے کچھ بھی کیا ہوگا تو آپ کو تکلیف تو وہی دے گا نا جس نے جو جانتا ہوگا ہے یا نہیں ایسا وہ کسی بھی بات سے آپ کو تنظ کرے جو آپ کی ماضی کو جانتا ہے وہی آپ کے بارے میں بات کرے گا ورنہ دوسرا کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا آپ کے بارے میں تو اس لیے صوفیاء کے بھی یہاں دو گروہ ہیں وہ کہتے کچھ کہتے ہیں کہ تعلقات بندے کو زیادہ بڑھانے چاہیے تاکہ نیک لوگ جو ہیں اس کے دوست زیادہ ہوں اس کے بخشش کے ذرائع زیادہ پیدا ہوں اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ ان سے جان چھڑا اکیلا بیٹھے تنہائی اختیار کرے تاکہ جو ہے نا نہ ان میں زیادہ گھلے ملے گا نہ تکلیف ہوگی تو ان دونوں باتوں کی ویسے مال ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ عام جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے صرف تعلق رکھے تو صرف ان کے ساتھ جو اہل اللہ ہے بس اہل اللہ جو ہیں وہ بھی اسے اسی راہ پہ لگائیں گے جس راہ پر وہ خود لگے ہوئے ہیں تو اس جو درد دین کا ان میں ہوگا وہ اس میں بھی پیدا ہوگا تو اس لیے یہ بات جو ہے نا دونوں کو اگر غور کی جائے تو بات ایک ہی ہے وہ جو منع کر رہے ہیں نا دوستی لگانے سے وہ فضول لوگوں سے دوستی لگانے سے منع کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دوستی لگاؤ وہ ہرولہ سے دوستی لگانے سے بنا کر رہے ہیں تو اس سے ثابت یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دوست وہی بنائے جو دیندار ہو بس اور اکلام کو فرمانشی تو اتنے تک ہے اکلام نے تیرا کھانا جو ہے نا وہ سوائے تک ہی کوئی نہ کھائے تقی کا معنی پرہیزگار ہے مانا کیا ہے پرہیزگار ہے میں پرہیزگار بندہ تیرا کھانا کا مطلب کیا ہے کہ پرہیزگار بندہ جو آپ کا کھانا کھائے گا آپ کا پکو آپ کی دعوت کھائے گا اس سے جو اس سے طاقت حاصل ہوگی جو قوت حاصل ہوگی وہ بھی دین میں خرچ کرے گا رب تعالی کی عبادت میں خرچ کرے گا ذکر و فکر میں خرچ کرے گا ذکر و شغل میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاب میں مشغول ہو کر مراکبے کے اندر خرچ کرے گا تو میں اس سے جو طاقت حاصل ہوگی جو عبادت کرے گا اور آپ کو یہ ثواب اس کے اسے یہ بغیر کے میرے لیے دعا کرنا ویسے پہنچتا رہے گا کتنی بڑی بات ہے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کھانا کوشش کر کے بندہ متقیبار ہوتے ہیں جو بیچارے روزہ رکھے ہوئے نہیں ہوتے جو خود ہیں ہے یا نہیں سارے بے روزگار جمع کیے ہوئے ہیں سب کو افطاری کروا رہے ہیں اللہ تبارک ہمیں سمجھ نہیں کہ توفی فرمائے تو اس مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ سلاۃ السلام جو ہیں آپ کو رب تبارک و تعالی نے کتاب دینے سے پہلے فرمایا کہ آپ اتنی دیر جو ہے یہاں پہ مراقبہ کریں آپ اتنی دیر یہاں بیٹھیں تنہائی اختیار کریں لوگوں سے دور رہیں کنارہ کشی کریں آپ ادرت نشری اختیار کریں تو میں آپ کو کتاب دوں گا آپ نے راتوں کو قیام کیا سر ساری رات اور دن کے وقت آپ نے روزہ رکھا تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا اللہ موس علی نبینا علیہ کو کتاب بتا فرمائی مجھے, مجھے اچھا, اچھا آگے چل کے بات کرتا ہوں تین حصے ہو گئے جی لوگوں کے جنہوں نے ایک وہ حصہ جو شرک میں مبتلا ہوا دوسرا رکنے والا اور تیسرا سلوکل انہوں نے کہا نہیں جی چلتا رہنے تو سارا کچھ چلتا رہتا ہے کچھ نہیں ہوتا حضرت موس علیہ السلام واپس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو فرمایا کہ جن لوگوں نے پوجا کی ہے ان کے قتل کا حکم ہے یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے تیار کریں اور جو سلو کلی تھے وہ تلوار اٹھائے اپنے ہاتھ میں ان کا رشتہ دار آگے سے ابا ہے تو ابے کے گلے پہ چوری پھرے ان کا رشتہ دار آگے سے بیٹا ہے تو بیٹے کے گلے پہ تلوار چلائیں ان کی رشتہ دار آگے سے ماں ہے تو ماں کے گلے پہ تلوار چلائیں یعنی وہ جنہوں نے پوجا کی تھی انہیں توبہ کر لی سب نے توبہ کر لی ایک بھی بندہ بے توبہ نہیں مارا سب نے توبہ کر لی توبہ کرنے کے بعد چونکہ ان سے ارتداد ظاہر ہوا تھا مرتد ہو گئے تھے اللہ کو تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر بھی سزا دی انہیں پھر بھی سزا دی کہ مرتد کی سزا کیا ہے قتل, قتل, قتل, ہے قتل, قتل, ہے قتل, قتل ہے کیا قتل قتل ہے مرتد واجب القتل جو دین کو چھوڑ, دے, چھوڑ دے, تو دے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا, کیا سب ایسی ایسی ایسی نے توبہ کی اور جو سلو کلے تھے ان کی توبہ کی صورت نے مقرر فرمائی کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کا ٹھیک ہے چلتا ہے سارا کچھ انہیں ان کی توبہ کی صورت یہ مقرر فرمائی کہ یہ ان کو قتل کریں گے جن کے رشتہ دار تھے ہر بندہ تلوار اسی کے دلے پہ چلائے گا جو اس کا دار ہے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے بہن ہے ماں ہے جو بھی ہے تو اس طرح کر کے ادھر انہوں نے قتل کرنا شروع کیا ادھر سامنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اخا دیے بولا مہربانی فرما کرم فرما جی ادھر ستر ہزار بندے ان کے قتل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا میں کہ موسا جو قتل ہو رہے ہیں ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے جو کر رہے ہیں ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے اللہ ستر ہزار بند یہ مولا علی کی روایت ہے, ہے, ہے, ہے, ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ستر ہزار بندے قتل ہوئے تھے اس سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مرتاد کی سزا واجب القتل ہے اور یہ سزا ہمارے ہاں بھی ہے اور یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے تو اور بھی ہوئے تھے تو ستر ہزار قتل بچے تھے یا پھر پوجا کرنے لگے تھے چند ہزار بچے تھے جو منع کرنے والے تھے لاکھ, لوگ لاکھ سے, زائد لوگوں میں سے تو یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ستر بندے مارے گئے باقی سارے ایسے چھوڑ دیے گئے تو اس کا جواب حضرت ام، امام راضی رحمہ اللہ نے دیا آپ فرماتے ہیں یہ یہاں پہ بھی آپ ویسے سمجھیں جیسے کسی بندے نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے سا جمع ہو جائیں عدالت کے اندر قاضی فیصلہ کر دے اس کو قتل کر دو تلوار کھینچ لی جائے سوت لی جائے تلوار اسے قتل کرنے کے لیے اس کی گردن اڑانے کے لیے تو این تلوار چلتے وقت برا کہہ دیں ہم نے چھوڑ دیا ہم نے معاف کر دیا تو معاف ہو جاتا نہیں ہو جاتا تو ماتا جب وہ رسال کہنے سے بندہ ہونے والا بندہ جو ہے قاتل بندہ جو ہے وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے تو وہ تو پھر خالق اور مالک ہے وہ تو پھر ہے اللہ وہ چاہے تو وہ کیوں معاف کر سکتا بھائی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو معافی عطا فرمائی باقیوں کو معافی اس صورت میں عطا فرمائی اس وجہ سے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر چکے تھے اگر پیش نہ کرتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہوتا اپنے آپ کو پیش کر دیا تبارک اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتے ہیں بس تو ہماری توبہ قبول فرما لے اچھا جی یہاں پہ یہ سارے گناہ تھے اور ایک سامری وہ غدار تھا اس کی معافی کی کوئی صورت بیان نہیں ہوئی ہے اس کی معافی کی کوئی صورت بیان نہیں ہوئی جنہوں نے اسلام کو چھوڑا بنا کے لیے تیار ہو جائیں تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے سر نیچے رکھ لیے انہوں نے جنہوں نے اس وقت دونوں سے سل رکھی یعنی اہل ایمان سے بھی اور مرتدین سے بھی ان کو ارتعال نے کہ یہ قتل کریں ان کو یہ سزا ہے جب اپنے ہاتھ سے دیکھیں نا قتل ہونا یہ کم تکلیف والی بات ہے اپنے پیارے کو قتل کرنا یہ بڑی تکلیف والی بات ہے وہ تو زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے جو قتل کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن کو چکا دیا رہا سامیں جادوگر یا زلیل اس کے بارے میں اللہ تبارک وطالع نے قرآن پاک میں شاخ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انت قول اللہ ساس تو یہاں سے دفع ہو جا تو یہاں سے دفع ہو جا تیری کوئی صورت نہیں ہے توبہ کی تو یہاں سے نکل جا بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے جو امت کو گمراہ کرتا ہے عمروت کو راہ حق سے ہٹاتا ہے جو بندہ بد دین کرتا ہے لوگوں کو اس کا حال یہ ہوتا ہے اس کا حجر یہ ہوتا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے ان تکول لامساتھ آج, آج کے بعد تو جنگلوں میں پھیرے گا, گا لوگوں میں بھیجا سکتا دہشت ایسی حلی ہوگی, ہوگی کہ کوئی بھی بندہ تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا جو بھی بندہ تجھے ہاتھ لگائے گا اسے بھی بخار ہو جائے گا تجھے بھی بخار ہو جائے گا جنگلوں میں گھومتا رہتا تھا اور جو بھی بندہ اس کے سامنے تو اسے پہلے کہتا لامساتھ میرے قریب بنانا بس مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم بھی بیمار ہو جاؤ میں بھی بیمار ہو جاؤں گا جنگ جو میں گھومتا رہا زندگی ساری زریل ہوتا رہا وہ بندہ بتائیں کیا حشر ہوتا ہے اس بندے کا یعنی حضرت یعنی موسلی صاحب السلام جان چکے تھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اس کے جناب مہر لگا دی گئی ہے یہ بندہ ابھی ایمان کے قریب نہیں آئے گا تو اس لیے موسط السلام نے بھی اپنی قوم سے, سے جدا کر دیا یہ بادشاہ تھوڑی ہے یار ابھی ابھی یہ بھی سزا کم نہیں ہے یہ زلیل ہوتا پھرتا ہے جنگلوں میں پھرتا ہے واشد کی زندگی گزار رہا ہے اسے مسلمانوں کے درمیان مسلمان تو مسلمان اسے کافروں کے درمیان بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے کافر چلو انسان تو ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا انسان ایک انسان کو دوسرے انسان سے انسیت تو ہوتی ہے لیکن اسے وہ بھی اسے نصیب نہ ہوئی اتنی ضلع کی زندگی گزارتے ہوئے وشد کی زندگی گزارتے ہوئے جنگلوں کے اندر اسی طرح مر گیا مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک بندہ بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک مولوی جو ہے نا وہ چالیسواں ثابت کرنے لگا اس بات سے کہ علیہ جو ہیں وہ گئے تو چالیس راتیں رہتے کتنی راتیں رہتے چالیس راتیں رہتے لہذا چالیسواں ثابت ہو گیا میں نے کہا مر کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ رب تبارک و کے کہ قرآن پڑھنے کے لیے چالیس دن نکالو اپنے بچوں کو بھیجو یار نہیں پڑھ سکتے تو چلو چالیس دن کسی عالم کے پاس بیٹھے ایسے تم نے چالیسواں کل خانی ہی کیوں نکالی میں نے کہا یار پھر چالیسواں نکالتے ہزار کا عدد بھی آ رہا ہے وہ چالیس سے بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو حکم دیا ستر ہزار بندے قتل کرو بندے قتل کرو تو ستر ہزار بندے قتل ہوئے کتنی بڑی عدد ہے میں نے کہا جتنے لوگ آئے نا پھر ہزار کو چھری کہ نہیں میں نے کہا ثابت ہو گئے تو ہزار سے ہزار کا گلا کاٹنا کیوں نہیں ہوتا چلو کافی اس سے لڑ پڑو تم اس سے تو ثابت ہوتا ہے مرتدوں کے خلاف جنگ تو ثابت ہوتی ہے وہی وہ کر لو صرف استدلال وہیں تک ہوتا ہے جہاں کھانے کی بات ہوتی ہے بس اس سے آگے مجالا قدم اٹھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھتا ہوں میں کھانے پینے کے دھندے سے باہر آ جائیں کہ نہیں اور یہ آنے والے نہیں ہیں ہم بات کرتے تو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں جی آپ جو ہے نا وہ معمولات اہل سنت کا پتہ نہیں کون سی معمول ہے اور کون سی معمولات اہل سنت کی جس نے آج قوم کو اس ناج پہ پہنچا دیا کہ رب کے فرائض سے دور ہو چکے ہیں اور صرف انہیں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا اب ان عجات مبارکہ کو دیکھیں دیکھے ادنا موسا میں جب ہم نے وعدہ کیا موسلام کے ساتھ چالیس راتوں کا ثم تخذم العجل من بعده وانتم ظالمون اور تم نے بچڑے کی پوجا کر دی من بعده مصور اسلام کے جانے کے بعد وانتم ظالمون اور تم بہت بڑے ظالم تھے تم کیا تھے ظالم تھے انہوں نے شرک کیا اسے ثابت کیا ہوتا ہے شرک و رب نے ظلم فرمایا ان الشرك الا ظلم عظیم شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے ظلم کیا ہے کسی کا حق دبانا یہ کیا ہے ظلم ہے تو دنیا جہان میں سب سے بڑا حق تو رب تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ بہلا حق رب سے چھین کر کسی اور کو دینا بتوں کو دینا یا کسی بزرگ کو دینا یا کسی درخت کو دینا نعوذ بلہ ایک جگہ تو میں نے دیکھا ہے ایک ٹریکٹر پر پھول چڑھا رکھیں وہ ٹریکٹر بابا کے نام سے اس کی پوجہ ہو رہی ہے ٹریکٹر کی پوجہ ہو رہی ہے کہیں جا کے درخت کو چوم چاٹ رہے ہیں کبھی کسی جگہ کو چوم رہے ہیں کبھی کسی جگہ کو چوم رہے ہیں, چوم رہے ہیں، اتنے بھی بندہ تباہم کا شکار ہوتا ہے یار کلمہ پڑھنے والے لوگ کن کن باتوں میں پڑے ہوئے آپ کو میں بتا نہیں سکتا نوزال کے پیر ہے وہاں اس پیر کی قبر پر وہ پیر مشہور ہے یہ بندے کی پیشاب والی نالی ہوتی ہے نا اس نام سے مشہور ہے پیر اور لکڑی کی وہاں پیشاب والی نالیاں ملتی ہیں جن عورتوں ते کو حمل نہیں ہوتا وہ لکڑی والی بالکل پورا انداز بنا ہوا ہے اس کا ہاں کمالیہ والی جانب ہے جی جی اسی علاقے میں بابا مشہور ہے جناب اس کی قبر پہ یہی لکڑی والے جناب یہ مردوں کی شرمگاہیں ملتی ہیں اور عورتیں جہاں جا جا کے لے رہی ہیں وہاں پہ اس سے بڑھ کر بےغیرتی کیا ہوگی یار بڑے بشرم لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں اتنے بھی بندہ بےغیرت ہوتا ہے یار میں حقیقت کہتا ہوں جب بھی یہ لوگ جو ہے نا رب تالا کی بارگاہ سے ہٹے نا رب تالا نے بڑا کیا پھر بتائیں آج یہ چار چیزیں اٹھا کے لگے پھرتے ہیں وہ بھی بےغیرت نہیں ہے پر لیتا جو, جو پڑھے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے جاتے ہیں اور وہ وہاں جا کے یہ لے رہے ہیں اور جب بات کرو کہتے ہیں کہ یہ تو بزرگوں کے خلاف ہیں اور یہ بزرگ یا گرگ ہیں یہ تو بگیہڑ ہیں بھیڑیے ہیں انہوں تو پکڑ کے قوم کا بیڑا کر دیا ہے وہ سامر جادوگر نے بچھڑ کے پیچھے لگایا تم نے کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے تم کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو کس چیز کو تم اپنا داتا سمجھ بیٹھے ہو اور لوگوں کا یہ اعتقاد بن گیا ہے جو بھی جا کے وہ لے گا وہاں سے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا بھائی بتائیں خدا خراب کرے جسے خدا خراب کرے اسے کون سمجھا سکتا ہے بتائیں بھائی بندہ پاگل کا بچہ وہ ہمارے پیروں کے ہے میں بیٹھ کر شیر کی گندگی کو ختم کیا ہے وہاں پہ تو ہید کا جھنڈا بلند کیا ہے یار ہم تو ہمیں کیا ہمیں اپنے مخالف ہو کر جو ہے اللہ کے تبارک ہیں ہم ان کے دشمن کیوں بنیں گے ہم تو نشاندہی کرتے ہیں امت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان زلیلوں کے پیچھے نہ جائیں آپ اور آپ جو ہے یہ کوشش کر کے آج دیکھیں یہ ان سے انوار صاحب سے پوچھ لیں یہ کیسے یہ نیٹ پہ بھی یہ بات موجود ہے مجھے کہ بندر نے بتایا ہے نوبت جب یہاں تک پہنچ جائے لوگ جو ہے ہم ہندوؤں کو روتے ہیں کہ ہندو جناب یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم نے کیا کیا کون سی کمی چھوڑی ہے بتائیں؟ کس کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس وقت کسی نے مشہور کر دیا جی ایک کٹا ہے وہ دودھ دیتا ہے کٹا کیا دیتا ہے دودھ دیتا ہے جو بھی عورت پیتی ہے اسے حمل ہو جاتا ہے کہتے جی ایک ساس اور بہ دونوں بہو کو حمل نہیں ہو رہا تھا ساس اس کا شورت ہوا تھا کٹے کا دودھ پیا دونوں کرو ہوا کیا ایسا پاور فل بلو ٹوٹ کٹا ہے اس نے بہت بہت سس کو بھی حمل ٹہرا دیا ہے دلیل نے اتنے بھی قوم بغیر ہوتی ہے بتائے بھائی پاگل کے بچے نہیں ہوتے تو نے جی ارشہ فرمایا, فرمایا فرمایا کہ اور تم نے ظلم کیا تو عبادت جی کس کا حق ہے رہی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالی کا حق, دل حق, دل حق, دل حق دل دل دل ہے ہاں اللہ, اللہ تعالی, اللہ اللہ تعالی کا حق ہے میں اسی کی عبادت کی جائے بس اور اللہ تبارک و نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں معافی دی اس کے بعد بھی یہ احسان بیان کیا جا رہا ہے ان کے سامنے جو یہودی تھے مدینے کے میں تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا ہم نے پھر معافی دی انہیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ ہاں ہم نے پھر بھی معافی دی انہیں اللہ تبارک و نے ارشاد فرمایا اگے دوسرا انعام بیان ہو رہا ہے وجات اینام موسی الکتاب والفرقان میں ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس دور کے اندر جس بندے کو یہ چیز مل جائے نا اس سے بڑا ولی کوئی نہیں جس بندے کو حق اور باطل میں تمیز ہو جائے جس بندے کو اہل اسلام کے لیے خیر کیا ہے اور اہل اسلام کے لیے شر والی چیز کیا ہے اس میں فرق مل جائے اس میں فرق کرنے کی طاقت اور قوت مل جائے بندے کو اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں ہے یار بندے کو فتنوں کی سمجھ آ جائے کہ اسلام پر کون کون سے فتنے جو ہیں وہ اس جناب ان, کو ان کو جگڑ چکے ہیں اپنے اندر. ہمارے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے وہ انتہائی فتنے میں مبتلا ہیں یار جو حق اور بادل میں تمیز نہ کر سکے بتائیں وہ کون سے سمجھدار وہ کون سا دنا ہے وہ کون سے مسلمان ہے وہ کون سا مومن ہے یہی تو ہوا ان لوگوں نے کیا ان کو فرق ہی نہیں رہا ایک حصہ جو ہے وہ حق پر ٹولے دو دو جو ہیں پورے ایک شرق میں مبتلا ہو گیا دوسرا ان کو صحیح کہنے لگا کر تو بعد میں جو ہے وہ توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائی تو بھائی ذہن میں رہے فتنے کو سمجھنا ضروری ہے یہاں جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ فتنے کو سمجھ نہیں رہے فتنے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی وطالعہ رشا فرمایا تاکہ تمہیں ہدایت ملے اس لیے ہم نے کتاب بھی نازل کی اور فرقان بھی نازل کیا کتاب بھی نازل کی اور فرقان بھی نازل کیا یہ فرقان رب تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بندہ مانگے رب تبارک و تعالی سے مولا ہمیں قرآن کی فام بھی عطا فرما اور ساتھ فرقان بھی عطا فرما جب بھی ہمارے سامنے فتنہ آئے نا اور ایک طرف حق کھڑا ہو ایک طرف فتنا ہو ہمیں پتہ چل جائے مولا یہ حق کہ تیرا یہ فتنا ہے اور اقلی سام نے فرمان بتایا کیا ہے اقلی سام نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے میں جیسے اندھیری رات آتی ہے ایک ہی بار چھا جاتی ہے اندھیری رات میں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کریم اقلی سام نے میں قیامت کے قریب فتنے ایسے ہی ہوں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا میں شریف سے شریف بندہ بھی حیران ہو کر کھڑا ہوگا میں کس طرف جاؤں بتائیں رب تبارک وتعالو نے ارشاد فرمایا وایذ وایذ قال موسی لقومه میں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا یا قوم امریکوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے یہ جو تم نے شرک کیا ہے یہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے جنہوں نے شرک سے نہیں روکا شرک کو صحیح سمجھا ہے انہوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کس وجہ سے ظلم کیا جی بِتِّخَاضِكُمُ الْعِجْلَ تم نے بچھلے کوئی خدا بنا لیا ہے باریکن باریکن تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو اس توبہ کی صورت کیا بیان کی نے تم اپنے آپ, کو اپنے آپ کو قتل کرو اپنے آپ کو قتل کرو آج اہل اسلام پر یہ الزام دیتے ہیں کہ جس بندے نے اسلام کو چھوڑا ہے اسے قتل کا حکم کیوں ہوا بھائی تو یہ کیوں ہے بھائی یہ تو انہیں پر حکم نازل ہوا تھا مسلس افسان پر نازل ہو رہا ہے حکم یہ ہماری کتاب یہ قران کریم میں تو بعد میں بیان ہو رہا ہے پہلے تو ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے قران کریم سزا یہ بعد میں بیان کر رہا ہے پہلے وہ بیان کر رہے ہیں موسی علیہ السلام کھڑے ہو کے. اپنی قوم کے 70 ہزار بندوں کو قتل کروا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اپنے اپ کو قتل کرنا رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ذالکم خیرلکم عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے یہی تمہارے لیے بہتر ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے فتح علیکم فمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا ان نہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے <تس 1970> اللہ و تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق کتا طور